الحمد الحمدللہ اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر چالیس واقعات و قصصنے سے اور کی اس کتاب کی آخری حدیث عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت ردف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله افلا ابشر بهم الناس قال لا تبشّرهم فيتّكلون حدث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه آپ نے بڑی قربت پائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہی بتاتی ہے کہتے ہیں کہ میں آپ والام کا ردیف تھا ردیف مانا پیچھے سوار ہونے والا الحم کہ آپ گدھے پر سوار تھے اور میں آپ کے پیچھے سوار تھا لئی و بین اللہ الرَّحْلِ رحل کہتے ہیں کجاوے کو جو اونٹ پر رکھا جاتا ہے اور جس میں آدمی ثواب ہوتا ہے اور دیگر اس پر سامان جس پر لادا جاتا ہے تو اس کجاوے کے بالکل آخر میں جہاں پر انسان ٹیک اور سہارا لگاتا ہے ایک لکڑی ہوتی ہے آخری اس کو کہتے ہیں موخر تر بھارت معاذ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے اور آپ علیہ السلاۃ کے بیچ میں صرف اور صرف کجاوے کی وہ لکڑی تھی پچھلی لکڑی آپ علیہ السلام سوار تھے پھر آپ کے پیچھے میں سوار تھا اور میرے اور آپ کے بیچ میں وہ صرف ایک لکڑی تھی یعنی اپنی قربت بتا رہے ہیں کہ میں کتنا قریب تھا آپ کے آپ نے مجھے کہا کہ مہار کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں زیادہ جانتے ہیں پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإنَّ حق اللہ عالل عباد ہو اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کرے ولا یو شریکی شہین اور اس ذات کے ساتھ کسی اور کو کس شریک نہ مانے کسی بھی طریقے نہ خدا نہ خدا کا کوئی سفارشی وغیرہ وغیرہ پھر فرمایا کہ وہ کل اعباد علّہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے وہ یہ کہ اللہ عزبہ ملا یو شرک بھی ہی شریفہ ملا یشرک بھی شریف کہ اللہ اس کو عذاب نہ دے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا جس شخص نے جس انسان نے اس رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا تو اللہ نے اسے عذاب بھی نہ دے میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑا آسان ہو گیا کام ہمیں لوگوں کو نہ بتا دو یہ والی بات آپ فرمایا لا تبشیر لوگوں کو یہ مت بتاؤ لوگوں کو یہ خوشخبری نہ دو کیوں فیت تکیل اس لیے کہ وہ اسی پر ہی بھروسہ کر لیں گے ات تکیل بھروسہ کرنا اسی کو ہی سب کچھ سمجھ لینا اسی پر اتفاق کر لینا کہ لوگ صرف اور صرف اسی پھر بات پر اتفاق کر لیں گے کہ بس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ماننا اور بس اس حدیث کے حوالے سے یاد رکھیے گا اللہ کا حق تو بندوں پر ہے لیکن اور اللہ کا جو حق بندوں پر ہے وہ بطور ایجاب کے ہے واجب اور ضروری کے ہے لیکن جو بندوں کا حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ ایجاد کا نہیں ہے اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی ہے اس میں معتضلہ وغیرہ کا اختلاف ہے تو اللہ پر بھی واجب مانتے ہیں لیکن اہل سنت والجماعت جماعت کیا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت شریفہ یہی ہے اللہ اسے معاف فرمائیں لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے بطورے ایجاب کے نہیں ہے اللہ پر کہ اللہ ضرور ہی ہر اس بندے کو معاف کرے گا جس نے صرف شرک نہ کیا اور بس یہ بات ضرور اللہ تبارک و طرف کماتے ہیں ان اللہ لا رکھ ان وہ یغ ویغفر ما دون ذالک کے لیے میشا شرک اللہ معاف نہیں فرمائیں گے شیر کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرمائیں گے لیکن ساتھ میں بیان ہے کہ ماں یہ شاہ جسے چاہیں گے معاف کریں گے نہ چاہے تو نہ معاف کرے کون ہے اس سے پوچھنے والا لِمَنِ الْمُلْكُ لوں جس کے دن وہ بادشاہت کا دعویٰ کرے گا کہ کہاں ہے آج دھرتی پہ جنم لینے والے اور یہ کہنے والے کہ ہم ہیں سپر پاور کوئی ہے ہم سے ٹکر لینے والا کوئی ہے ہمارے خلاف ایک دو لفظ بولنے والا بھی کیسے سانپ سونگ جاتا ہے سب کو غیروں کے اشاروں پر ناچنے والے غیروں کے اشاروں پر چلنے والے غیروں کا اعلی کار بن کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے اور اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش ہو جائے ان کی جانیں چلی جائیں ان کے حق میں ان کے لب تک نہیں کھلتے तो ہاں تو خیر تو شر کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ چاہیں تو معافرما دیں نہ उससे تو کون ہے اس سے پوچھنے دن رب پکار کر کہے گا لو کس کی بادشاہ تھے آج کوئی جواب نہیں آئے گا لاہل کہار ایک اب بات بس میں رب ہوں میری ہوں میری بادشاہت بادشاہوں کا بادشاہ مالک السماوات ورس اس دنیا میں نہ انصاف ملے اور نہیں ملے گا لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ جہاں پر ذر ذرے کا بھی حساب ہوگا امکان حبت خرد العطینہ رہا و کفا بنا رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی یا برائی ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسے حاضر کریں گے گرسٹا حدیث میں آپ نے پڑھا ہے فَلَا انصاف کا ترازو رکھ دیا جائے گا کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں پرانے بجے <الْعَبِير> میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں معاذ جبل نے جب یہ بات سنی کہ جو اللہ کے رس کسی کو شریک نہیں ڈرائے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے دیں اسے الاب نہیں دیں گے تو آپ سے سے کہا کہ یا رسول اللہ میں لوگوں کو یہ مجھے خبری نہ سنا دوں آپ نے فرمایا نہیں اس لیے کہ لوگ اسی پر بھروسہ کریں گے معذب جبل نے پھر یہ حدیث بیان کی بعد میں اطمان علم کی غلط سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے چلا جاؤں اور یہ حدیث بیان کرتے کرتے رہنا جاؤں دوسری حدیث جیسے لا, الہ الا اللہ, دخل الجنہ لا الہ الا اللہ کا جنت میں داخل حدیث ہے لیکن یاد رکھا جائے کہ مومن جو ہے مومن بشر سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر وہ ایمان ایماندایا ہو اس کے بعد اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہوئے بھی ہو تو اس سے جو پوچھ تاچھ ہوگی اس کو جو سزا ملے گی وہ اس قدر نہیں ہوگی جو ہٹ درم اور کافر رہا ہے دھرتی پہ جس نے اللہ کو کبھی مانا ہی نہیں اس بات کو آسان ایک مثال سے سمجھیں دو لوگ ہوں اور ایک بالکل حکومت مخالف ہوں جس کو کہتے ہیں باغی جو حکومت سے بغاوت کر دے اور حکومت کے خلاف ہو جائے اس کو گرانے کے پیچھے پڑ جائے اور اس حکومت کو تسلیم ہی نہ کرے اور سرے عام اس کی مخالفت میں اس کا پرچار کرے اور اس کی مخالفت میں چلتا رہے تو اگر وہ پکڑا جاتا ہے وہ مجرم تو وہ حکومت اس کے ساتھ کیا معاملات کرے ایک یہ ہے جو باغی ہے اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو حکومت کو مانتا ہے اس کے قوانین کو مانتا ہے تسلیم کرتا ہے مانتا ہے کہ میں اس بادشاہ وقت کے ماتحت ایک زندگی گزارنے والا انسان ہوں اس حکومت کو تسلیم کرتا ہے لیکن پھر کہیں غلطی سے اس سے کوئی قانون ٹوٹ جاتا ہے کسی قانون کی مخالفت ہو جاتی ہے جانے انجانے میں تو یہ دو لوگ اگر حکومت کے قبضے میں آ جاتے ہیں تو یقیناً ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو پہلا شخص ہے جو حکومت کا باغی ہے اس کے ساتھ حکومت کا رویہ بہت سخت ہوگا اس کے خلاف انتہائی سخت ایکشن لیا جائے گا لیکن جو دوسرا شخص ہے جو حکومت کو تسلیم کرتا رہا ہے اس کے تمام قوانین کو تسلیم کرتا رہا ہے صرف یہ ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے وہ غلطی کو تسلیم کرتا ہے اس کا اقرار کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں سب قوانین کو تسلیم کرتا ہوں اب اس کے لیے جو سزا ہوگی وہ دوسرے کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہوگی تو اس مثال کو یوں سمجھیں کہ ایک انسان اللہ کو رب ماننے والا ہے ایمان لا چکا ہے پھر یہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے اب جب وہ مر جائے گا اللہ سبارک و تعالی اگر چاہیں تو اسے بخش میں اس سے کون پوچھنے والا لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی اسے سزا دیں گے تو اس کے گناہوں کی بقدر دیں گے لیکن مومن بہرحال جنت میں ضرور جائے گا تو بلا حساب اور کتاب یا حساب کے بعد جنت میں جائے گا یا اپنی سزا بھگتنے کے بعد اپنے گناہوں کی جو گندگی اور غلادت ہوگی اس کی صفائی اور قدرت کو دور کرنے کے بعد اللہ اس کو جنت میں لے جائیں گے لیکن جنت میں ضرور جائے گا جہاں تک بات ہے کافر کی کبھی بھی نہیں اس لیے کہ وہ باغی ہے راوت تو جہاں پر یہ احادیث آتی ہیں تو ان کا یہ مطلب ہے کہ جنت میں جائے گا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگیز نہیں ہے کہ بس جیسے ہی مرے گا تو جنت میں نہیں حساب کتاب ہے پوری زندگی کا حساب ہے جبانی کہاں گزاری ہے مان دیا تھا کہاں لگایا ہے یہ یہ دی تھی کیا کیا کیا ہے وہاں پر تو زبان کو بھی ٹانے لگ جائیں گے وہاں پر تو آغا بولیں گے خود بولیں گے کہاں کہاں ہم نے کیا کیا بنا کیے ہیں اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو کوئی بھی سننے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلاح صاحب و کتاب جنت الفردوس عطا فرمائے دیکھیے گا حدیث وان ریوایہ سے فرمایا انہوں نے کون تو ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ردیف تھا الا حمارن گجے پر نہیں تھا بینی وبینه الا مؤخرۃ الرحل میرے اور اپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیچ کچھ بھی نہیں تھا الا مؤخرۃ الرحل مگر گجاوی کی آخری لکڑی مگر گجاوی کی پچھلی لکڑی پیچھے والی کجاوے پی... کی پچھلی لکڑی اللہ علی کی کیا تو جانتا ہے اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے دوسرا سوال وما حق الحب عل اللہ اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے بول تو حلت ماض رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللّہ رسول عالم اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں قال آپ علیہ السلات وسلام پر کارجہ نے ارشاد فرمایا تو ان حق اللّہ علباد بے شک اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ ائیا بدور ہو کہ بندے اس کی عبادت کریں ولوش رقوبی ہی شعین اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں وہ حق العباد علم اللہ اور بندوں کا حق اللہ پر اللہ من لا به من لا بھی به بھی کہ اللہ تعالی عذاب نہ دے اس شخص کو جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا کل تو میں نے کہا یا رسول اللہ یا اللہ کے رسول اپلح و بشربہ کیا میں اس بات کی خوشخبری لوگوں کو نہ سنا دوں آلہ آپ نے چھاترا تو ان کو خوشخبری نہ سنا اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور بس بقیہ دیں گے اس لیے آپ اسلام نے من بے تمام ہی تمل کتاب الحمد للہ رب الحمد للہ اللہ تبارک و کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے میری خوش قسمتی کہ میں نے اپنے اساتذہ کی ایک امانت آپ کے حوالے کی ہے میری اور آپ سب کی خوش قسمتی کہ ہم نے مل بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھا سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب سے دین کا کام لے لیں اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین میں استعمال فرما لیں اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت تمام کے حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں